یعنی کہ چین سے ایک پرانی کہانی جس کا عنوان ہے مغرور بادشاہ چین کا ایک بادشاہ بہت مغرور تھا اس کے دوست تک اس سے ناراض رہتے تھے لیکن ایک دن بادشاہ کی زندگی میں ایسا آیا کہ اسے عمر بھر کے لیے سبق مل گیا ہوا یوں کہ ایک دفعہ بادشاہ اكیلا سیر کرتا کرتا دور نکل گیا سامنے تربوزوں کا ایک کھیت تھا بادشاہ کو پیاس لگی وہ بوڑھے کسان کے پاس گیا اور اکڑ کر کہنے لگا میرے لیے تربوز لاؤ کسان نے بادشاہ کو پہچان لیا اس نے ادب سے کہا حضور میں ابھی تربوز توڑ کر لاتا ہوں کچھ دیر بعد کسان تین تربوز توڑ کر لے آیا اور بولا حضور انہیں چکر کر دیکھیے اگر یہ اچھے نہ ہوں تو دوسرے لے آؤں گا کسان بادشاہ کے سامنے تربوز رکھ کر ایک طرف بیٹھ گیا اور بادشاہ نے ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا تربوز بھی کھا لیا تربوز کھا کے اس نے کسان سے کہا میں نے تین تربوز کھائے ہیں ان کے کتنے پیسے ہوئے کسان نے کہا حضور آپ تو مائی باپ ہیں آپ سے کیا پیسے لوں بادشاہ نے بڑے غرور سے کہا مفت تربوز کھانا ہماری شان کے خلاف ہے بتاؤ کتنے پیسے ہوئے کسان نے کہا آپ ضد کرتے ہیں تو جو جی چاہے دے دیجئے میں چپ چاپ لے لوں گا بادشاہ نے جیب میں ہاتھ ڈالا مگر وہ خالی تھی اس نے دوسری جیب ٹٹولی وہ بھی خالی تھی اس کے پاس پھوٹی کوڑی تک نہ تھی وہ گونگوں کی طرح ٹکر ٹکر کسان کا منہ تکنے لگا پھر آہستہ سے بولا مم, میں پیسے گھر بلایا ہوں تمہارے تربوزوں کی قیمت نہیں دے سکتا اس کے بدلے تو مجھ سے کوئی کام کروا لو میں خوشی سے کروں گا کسان سوچ میں پڑ گیا پھر کہنے لگا میں نے سارا کام کر لیا ہے حضور آج میرے پاس کوئی کام نہیں اگر آپ تربوزوں کی قیمت چکانا ہی چاہتے ہیں تو زمین پر قلعہ بازی لگا کر دکھائیے بادشاہ نے ادھر ادھر دیکھا وہاں سوائے بوڑے کسان کے کوئی اور نظر نہ آیا اس نے سکھ کا سانس لیا اور دل میں سوچا اس بوڑے کے سامنے قلعہ بازی کھانے میں کیا حرض ہے یہ سوچ کر بادشاہ نے اپنا ماتہ زمین پر ٹیکا اور قلعہ کھانے ہی لگا تھا لیکن کسان نے فوراً آگے بڑھ کر اسے روک دیا اور ادب سے بولا ah, حضور بس اتنا ہی کافی ہے بادشاہ کھڑا ہو گیا اور کسان کی طرف غصے سے دیکھنے لگا کسان بولا ah, حضور جب پہلی دفعہ میں نے آپ کو دیکھا تو آپ کی نظروں سے اندازہ ہوتا تھا کہ آپ خود کو ایسا آدمی سمجھتے ہیں جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا لیکن ابھی حضور نے مجھ جیسے غریب آدمی کے سامنے سر جھکایا ہے یہ سن کر بادشاہ بہت شرمندہ ہوا اس نے بوڑے کسان کو سلام کیا اور چپ چاپ چلا گیا کہانی ختم